فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ تعالیٰ اوسد جلد ایک صفحہ بیاسی فورٹی ایٹی ٹو حدیث نمبر دو سو پینتیس ٹو تھری فائیو فرمایا جس نے یہ کہا جز محمد ہوا ستر فرشتے ایک ہزار دن تک اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وبرکم وسلم وسی پاک شہن شاہ بغداد ابو محمد شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی ولحسینی عبد ساس روح الربانی کے اخلاق کریمہ اس سلسلے میں ہم سن رہے ہیں آپ کے اعلی اخلاق کے تعلق سے پچھلے سلسلوں میں ہم نے سنا آپ کی غریبوں سے محبت آپ کی وعدہ وفائی آپ کی مہمان نوازی آپ کا آپ کا افو درگزر عفو درگزر کرنا آپ کا سخاوت کرنا اور بہت سارے آپ کے اخلاق کریمہ کے تعلق سے ہم نے مدنی پھول مدنی بغدادی پھول سنیں آج ہم یہ سنیں گے کہ اولیاء کرام کی بارگاہ میں ہمارے غسے پاک کا کیا مقام ہے غوس پاک یاد رکھیے اولیا کے شیخ اولیا کے امام اولیا کے سید بحاج الاسرار غوس پاک کی سیرت کے متعلق مشہور و معروف کتاب ہے اس میں ہے کہ جب غوس پاک نے دوران بیان برسرے ممبر بغداد شریف میں فرمایا قدمی ہادی الا ہادی الا رقوتی کلی ولی جلہ میرا یہ قدم ہر اللہ کے ولی کی گردن پر ہے اس وقت عراق کے اکثر مشائق ایران رزام غوث پاک کی خدمت میں حاضر تھے جیسے ہی غوث پاک نے یہ فرمایا تو حضرت سیدنا شیخ علی بن ہیتی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ ہمارے غوث پاک کے خلیفہ یہ اٹھے اور ممبر شریف کے پاس جا کر انہوں نے اپنا جا کر غوث پاک کا قدم اپنی گردن پر رکھا اس کے بعد جتنے بھی مشائق تھے سب نے آگے بڑھ بڑھ کر غوث پاک کے قدم کو اپنے گردن پر لیا واہ کیا مرے تبا غوس ہے بالا تیرا اونچے اونچوں رو سے قدم لا تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے آلو تیرا غریب نواز سلطان الہ ہند رحمت اللہ تو علیہ ان کا بڑا مقام ہے ہم سب جانتے ہیں جب انہوں نے یہ ارشاد سنا قدم احادی علی روباتی کلی والی اللہ تو یہ غریب نواز کا جوانی کا دور تھا اور آپ ملک خوراستان میں کسی پہاڑ کے دامن میں عبادت کر رہے تھے اللہ والوں کا روحانی کنیکشن کیسا ہوتا ہے وہ سے پاک بغداد میں فرما رہے ہیں کہ میرا قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے اور غریب نواز دور دراز ایک پہاڑ کے دامن میں عبادت کر رہے ہیں اور اپنا سر جھکاتے ہیں اتنا سر جکاتے ہیں کہ سر مبارک زمین کے قریب پہنچ جاتا ہے اور کیا فرماتے ہیں بل کودام کا آلہ رسی و یا غوث آپ کے دونوں قدم میرے سر پر میری آنکھوں پر سبحان اللہ اور اللہ حضرت شان غوثیت بیان کرتے ہیں جو ولی کبل تھے یا سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا سبحان اللہ تو غریب نواز سلطان الہ ہند تمام اولیاء جو اس دور کے ہیں بعد کے ہیں ہمارے غوث پاک کے محکوم اور غوث پاک ان پر سلطان ہیں سبحان اللہ شیخ احمد رفائی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ بھی بہت بڑے ولی اللہ گزرے جب انہوں نے سنا کہ شیخ قادر جیلانی الحسنی والحسینی حسینی رحمت اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں قدم ہی اللہ روقبتی کلی ولی اللہ تو حضرت شیخ احمد رفائی رحمت اللہ تعالی علیہ نے گردن جھکا کر ارض کیا علی رقباتی میری گردن پر بھی آپ کا قدم ہے عرض کی حضور یہ کی کیا فرمائے فرمایا اس وقت بغداد میں شیخ عبد القادر جیلانی کہہ رہے ہیں قدم یہ علی رقبت کلی ولی اللہ یہ اعلان کر رہے تو میں آپ کی تعمیل ارشاد کرتے ہوئے گردن جھکا رہا ہوں سبحان اللہ سروں پہ جسے لیتے ہیں تاج والے سوہان اللہ تمہارا قدم ہے وہ یا سے آ فرحان اللہ خواجہ بہاؤدین نقش بند رحمت اللہ تعالی علیہ بہت پائی کے بزرگ ہیں بہت بڑے ولی اللہ نقشبندی بندی سلسلے کے بانی جب انہوں نے یہ سنا قدم علی ہی کلّی ولی اللہ فرمایا بل علی آئی یا یاغوش گردن کو درکنار آپ کا قدم تو میری آنکھوں پر ہے فرحان اللہ حضرت شیخ ماجد القردی کردی یہ بہت بڑے ولی اللہ گزرے جب انہوں نے یہ سنا تو آپ نے اعتراف کرتے ہوئے گردن نہ جھکائی تو ساری دنیا کے نیک جنات آپ کے دروازے پر حاضر تھے اور سب کے سب آپ کے دستے مبارک پر تائب ہو کر واپس پلٹے اللہ اکبر شیخ خلیفہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا عرض کیا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ میرا قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے تو سرکار دو عالم جو کہ میرے غوث پاک کے نانا جان ہیں کیونکہ غوث پاک حسنی حسینی سید ہیں فرمایا شیخلری فقی شیخ عبد القادر وہ یہ کیوں نہ کہتے جبکہ وہ قطب زمانہ ہیں اور میری زیر نگرانی ہیں سبحان اللہ حضرت شیخ حیات بن قیص حرانی رحمت اللہ تعالی علیکم انہوں نے تین رمضان جامع مسجد میں ارشاد فرمایا جب حضور پرنور غوث اعظم رحمتہ اللہ علیہ نے قدمی حاضی ہی اعلی رقبت کلی ولی اللہ کا اعلان کیا تو اللہ عز و جل نے تمام اولیا اللہ کے دلوں کو آپ کے ارشاد کی تعمیل پر گردنے جھکانے کی برکت سے منور فرما دیا ان کے علوم میں برکت عطا فرما دی ان کے احوال میں برکت عطا فرما دی اور ترقی عطا فرما دی کیا شان ہے ہمارے غوث پاک رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کا دامن کرم نصیب فرمائے وابستگی عطا فرمائے ان کی غلامی نصیب فرمائے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مریدوں سے کیسی محبت ہے سنیں فرماتے ہیں ان نہ یدی اعلی مریدی کسما یاد بے شک میرا ہاتھ میرے مرید پر ایسا ہے جیسے زمین پر آسمان ہے یہ بہجت الاسرات جو بہت پرانی کتاب ہے غسے پاک کی سیرت کے متعلق آپ کے کرامات کے متعلق آپ کے احوال کے مطابق اس میں لکھا ہے اسی میں یہ بھی لکھا ہے غوث پاک فرماتے ہیں علم یا کن مریدی جئی دن فنا دن اگر میرا مرید عمدہ نہیں اچھا نہیں تو کیا ہوا میں اس کا آقا عبد القادر تو اچھا ہوں برحان اللہ فضل سے ہم پڑھیں حصہ یا وا کا ہمیں हमें दो قیامت تک رہے بے خوف بندہ و سے کا ہمیں دونوں جہاں میں ہیں سہارا وا سے کا ہاں جی دونوں اعلی حضرت نے فتح و رضویہ شریف میں لکھا کہ مشائق عزام ایران کرام اپنے مریدوں کی مدد کرتے ہیں نزا کے وقت پیر کامل جو ہے اپنے مریدوں کی مدد کرتا ہے قبر میں قیامت میں پل سراج پر جب نام اعمال تولے جائیں گے میزان پر اس وقت تو ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث سے کا مگر یاد رکھیے وہ پیر جو شریعت کا متبع ہے جو جامع شرائط ہے پیر کی شرائط پر پورا اترتا ہے جو شریعت کے مطابق نہیں چلنے والا جس کا سلسلہ متصل نہیں ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ ولی وسلم سے جو استغفر اللہ عل اعلان گناہ کرتا ہے یہ اس کے بارے میں نہیں کہا جا رہا ہے. یہ اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو جام شرائط غوث پاک رحمت اللہ تو فرماتے ہیں تمہارا ظاہر و باتن میرے سامنے آئینہ ہے اگر شریعت کی روک میری زبان پر نہ ہوتی تو میں تم کو بتاتا کیا کھاتے ہو کیا پیتے ہو کیا جوا کر کے رکھتے ہو سرحان اللہ حضرت شیخ ابو عبد محمد بن قائد عوانی فرماتے ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غس پاک اپنے مریدین کے لیے اس بات کے ضامن ہیں کہ ان میں کوئی شخص بغیر توبہ کیے نہ مرے گا اور ان کو یہ فضیلت دی گئی کہ ان کے مرید اور سات پشت تک ان کے مریدوں کے مرید جنت میں داخل ہوں گے سبحان اللہ فرشتو روک کیوں ہو جانے سے یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا گو کا یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا بو اسی شہر میں غوثے پاک کے ایک عقیدت مند انہوں نے ارادہ کیا کہ میں سلسلہ عالیہ قادریہ میں داخل ہو جاؤں تو دور دراز کا سفر کر کے بغداد پہنچے جب پہنچے تو پتا چلا کہ غوثے پاک نے تو دنیا سے پردہ فرما لیا اس نے کہا چلے قبر منور کی اجارت کرتے حاضر ہوا آداب بجا لایا سبحان اللہ کیا دیکھتا ہے گوس اعظم سچ مچ اپنی قبر انور سے باہر تشریف لے آئے اور ہاتھ پکڑ کر توجہ سے نوازا اور اپنے سلسلے آ قادریہ میں داخل فرما لیا سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی ہم نے اپنے نیک بندوں کی عزت و احترام کرنا نصیب فرمائے ان سے نسبت قائم کرنا نصیب فرمائے غوث پاک کی سچی غلامی عطا فرمائے ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ان کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم